کہ اسلام ریچولز کا مذہب نہیں ہے اسلام ایک آئیڈیالوجی کا مذہب ہے ایک اسپرٹ ہے ایک ڈیوائن اسپرٹ اس کو انکلپیٹ کرنا آدمی کے اندر یہ ہے اسلام کا اصل ٹارگٹ تو ڈیلی لائف کے لیے اسلام نے کوئی مینوئل نہیں دیا ہے کوئی روٹین نہیں دیا ہے ایسی کوئی بات اسلام میں نہیں ہے آپ قرآن کو پڑھیں تو اس میں کوئی بھی آپ مینوئل ٹائپ کی چیز نہیں پائیں گے کوئی روٹین ٹائپ کی چیز نہیں پائیں گے کوئی سیٹ آف ریچوئل اس میں نہیں بیان کیا گیا ہوگا ساری بات چلتی ہے کس پر آئیڈیولوجی پر اسپرٹ پر پرنسپل پر تو اسلام کا جو ٹارگیٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک ایک انڈیویجل کے اندر ایک اسپرٹ جگا دیا جائے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹلیکچوئل اویکننگ اسپرچل اویکننگ یہ اسلام کا ٹارگیٹ ہے تاکہ آدمی اسی اسپرٹ کی روشنی میں دنیا میں جن ہر کام کرے کوئی پرسکرائب ڈھانچہ نہیں اسلام میں بتایا گیا ہے بلکہ اسپرٹ بھرنا اسپرٹ بھرنا یہ ہے اسلام کا مقصد تو دیکھیں انسان جو ہے کوئی اسٹیچی تو ہے نہیں انسان کے در فیلنگ ہے انسان کے ادھر مائنڈ ہے تو اگر کوئی اسپرٹ بہت ہی اسٹرانگ طریقے سے اس کے اندر بھر جائے تو کیا ہوگا پوری زندگی اسی کلر میں رنگ جائے گی شفت اللہ کہا گیا قرآن اس کو تو آدمی کا ہوگا آدمی کا حال کہ اسی اسپیٹ پہ جئے گا اسی اسپیٹ کے ساتھ سوئے گا اسی اسپیڈ کے ساتھ جاگے گا اسی اسپیڈ کے ساتھ چلے گا اسی اسپیڈ کے ساتھ بیٹھے گا یہ حال ہو جائے گا انسان کا